هذا القرآن يوهدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا الحمد لله وكفا وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی السلام علیکم ورحمت اللہ, السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج ہم انشاءاللہ فہم القرآن پروگرام کے سلسلے میں 23 پارے کا مطالعہ کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشک تو صرف دو انسانوں پر کرنا چاہیے ایک وہ جسے اللہ نے قرآن کا علم دیا ہو اور وہ دن رات اس کی تلاوت کرتا ہو یعنی اسے خود بھی پڑھتا ہو اور پڑھ کے سناتا بھی ہو کیونکہ تلاوت میں دونوں ہی معنی پائے جاتے ہیں اور دوسرا وہ جسے اللہ نے مال دیا ہو اور وہ اسے دن رات حق کے لیے لٹا رہا ہو یعنی اس میں دن یا رات کی قید نہ ہو جب بھی موقع ہو جو بھی اپرچونٹی ہو تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جس پر لوگ رش کرتے ہیں اللہ کے فرشتے بھی رش کرتے ہیں باقی مخلوق بھی رش کرتی ہے ارشاد باری تعالی ہے وہی فتح ترجاؤن آخر میں کیوں نہ اس ہستی کی بندگی کروں کیوں نہ اس کی عبادت کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور جس کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے ہم میں سے ہر شخص جب اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اسے اپنے سامنے یہی نکتا رکھنا چاہیے کہ چونکہ اللہ میرا خالق ہے وہی میرا مالک ہے وہی میرا رازق ہے اسی مجھے زندگی دی وہی مجھے مات دے گا اسی کی طرف مجھے واپس جانا ہے لہٰذا مجھے اسی کی عبادت کرنی چاہیے اس کا حق مجھ پر تمام انسانوں سے بڑھ کر ہے یہی بات اس اللہ کے بندے کی سمجھ میں آگئی جو دور دراز کے علاقے سے پیغمبروں کی بات سن کر ان پر ایمان لے آیا جبکہ قریب کے لوگوں نے ان کا انکار کر دیا اور پھر یہ ایمان اس کا زندگی کو خطرے میں ڈالنے کی بنا پر تھا اسی لیے جو اس نے اپنے ایمان کا اظہار کیا اور اس کے لیے دلیل بھی دی تو اس کے بعد اس کی قوم نے اس کے ساتھ جو سلوک کیا اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو جنت جیسی نعمت عطا کی وہ کہتا ہے کیا میں اسے چھوڑ کر دوسرے معبود بنا لو حالانکہ اگر خدا رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہ ان کی شفاعت میرے کسی کام آ سکتی ہے نہ وہ مجھے چھڑا سکتے ہیں تو جو کسی کام کے نہیں بھلا میں ان کے پیچھے کیوں جاؤں اگر میں ایسا کروں تو میں سری گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا میں تو اپنے رب پر ایمان لے آیا تم بھی میری بات مان لو آخر کار ان لوگوں نے اسے قتل کر دیا۔ اس شخص سے کہہ دیا گیا داخل ہو جاؤ جنت میں یعنی قتل ہوتے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دیے حالانکہ اس نے کوئی نماز نہیں پڑھی تھی کوئی اور کام نہیں کیا تھا صرف ایمان کا اظہار کیا تھا لیکن یہ اتنے خوف کے عالم میں اور اتنی تنہائی کے عالم میں کہ پوری بستی میں سے کوئی دوسرا شخص اس کا نوا نہیں تھا اس نے سمجھانے کی بھی کوشش کی اس نے دلائل بھی دیے لیکن کوئی ایک بھی نہیں مانا اس کے باوجود وہ حق پر قائم رہا تو اللہ سبحان تعالی نے کتنے بہترین طریقے سے اس کا استقبال کیا تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ حق کو ماننے میں اگر انسان اکیلا بھی رہ جائے تو اس پر استقامت اختیار کرنی چاہیے کیونکہ اس انسان کا معاملہ جو حق پر ہوتا ہے اپنے رب کے ساتھ ہوتا ہے اور سچائی کبھی بھی مات نہیں کھاتی جا الحق وضاحق الباطل حق آتا ہے اور باطل جاتا ہے تو باطل کو تو جانا ہی ہوتا ہے اس لیے انسان اگر باطل سہارے کو تھامے گا تو خود بھی اس کے ساتھ بہ جائے گا یہاں پر اللہ سبحان و تعالی نے جنت کی نعمت اس کو اس کے قول کو بدلے دی یعنی ایک بات تھی جو اس نے کی تھی اس نے کی کاش میری قوم کو معلوم ہوتا کہ میرے رب نے کس چیز کی بدولت میری مغفرت فرما دی اور مجھے باعزت لوگوں میں داخل کر دیا اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ اتنا وہ خیر خواہ تھا اپنی قوم کا کہ جس قوم نے اس کو مار ڈالا وہ اس و مرنے کے بعد بھی ان کے حق میں بھلائی چاہ رہا ہے کہ کاش انہیں پتا چل جائے کہ عزت کس چیز میں ہے انہیں پتہ چل جائے کہ اصل کامیابی کیا ہے وما انزلنا من من جند من السماء وما منزلین اس کے بعد اس کی قوم پر ہم نے آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا ہمیں لشکر بھیجنے کی کوئی حاجت نہ تھی یعنی ان لوگوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کسی لشکر کی ضرورت نہیں تھی بس ایک دھماکہ ہوا ایک چیخ اور وہ یک, آ یک سب بج کر رہ گئے افسوس بندوں کے حال پر جو رسول بھی ان کے پاس آیا وہ اس کا مذاقی اڑاتے رہے یعنی اس کو اپنے سے کمتر سمجھ کر اس کی بات نہ مانی کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی ہی کو ہم ہلاک کر چکے ہیں اور اس کے بعد وہ پھر کبھی ان کی طرف پلٹ کر نہ آئے یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کا نام و نشان مٹ گیا ان سب کو ایک روز ہمارے سامنے حاضر کیا جانا ہے پھر عمحان تعالی تعالیٰ مزید کائنات کی نشانیوں سے انسانوں کو سبق دے رہے ہیں کہ ان کی طرف دیکھو اور غور کرو اور اپنے رب کو پہچانو وہ آیت الحم العرد المیتا وہ اخرجنا ان لوگوں کے لیے بے جان زمین ایک نشانی ہے ہم نے اس کو زندگی بخشی یعنی بارش برسا کر اور اس سے غلہ نکالا جسے یہ کھاتے ہیں انسان کچھ بھی کھاتا رہے لیکن جب تک غلے میں سے کوئی چیز نہ کھائے تو انسان کی بھوک ختم نہیں ہوتی اس کی فضا مکمل نہیں ہوتی اس لیے خاص طور پر غلے کا ذکر کیا وہ اناج ہو یا چاول ہو یا کوئی بھی اور چیز یعنی جو اسٹیبل فوڈ ہوتی عام طور پر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 سبحان اللہ خلق الزوا لا اللہ پاک ہے وہ ذات جس نے ہر قسم کے جوڑے پیدا کیے خواہ وہ زمین کی نباتات میں سے ہو یا خود ان کی اپنی جنس یعنی نو انسانی میں سے ہو یا ان اشیا میں سے جن کو یہ جانتے تک نہیں یہ انسانوں کے جوڑے یا جانوروں میں جوڑے تو ایک معروف سی بات ہے سب دیکھتے ہیں لیکن لیٹسٹ ریسرچ سے یہ بات بھی پتہ چلی ہے کہ کائنات کی ہر چیز کے اندر جوڑے حتیٰ کہ پانی میں درختوں میں پودوں میں زمین کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں اور وحدانیت تو صرف اللہ سبحان و تعالیٰ کے لیے کہ اس کا کوئی جوڑا نہیں وہ اکیلا ہے ایک ہے باقی ہر چیز پیئرز میں ہے وہ اللہم اللیل اور ان کے لیے رات بھی ایک نشانی ہے نسل نہار جس کے اوپر سے ہم دن ہٹا دیتے ہیں سورج چلا جاتا ہے مسلم تو ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے وہ شمس تجریل مستقر اللہ اور سورج جو اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے غالب تقدیر العزیز العالم یہ زبردست علم والی ہستی کا باندھا ہوا حساب ہے اور جس دن اس کی گردش ختم ہوگی اس دن کائنات کا خاتمہ ہو جائے گا ہر روز سورج اپنے اس مقام پر جہاں سے وہ اپنی گردش شروع کرتا ہے ظاہر ہے کہ جب وہ گھومتا ہے تو ایک پوائنٹ تو ہوتا ہوگا جہاں اس کا اختتام بھی ہوتا ہے تو وہاں وہ عرش کے نیچے اپنے رب سے اجازت مانگتا ہے دوبارہ طلوع ہونے کی اور جس دن اللہ تعالیٰ اس کو اجازت نہیں دے گا یا پھر جب وہ دن ہوگا کہ وہ مغرب سے ہی دوبارہ واپس طلوع ہو تو اللہ کے حکم سے ایسا ہی ہوگا اور قیامت جب آ جائے گی تو اس کے بعد سورج بے نور ہو جائے گا اور وہ اپنا کام چھوڑ دے گا اور سورج اور چاند ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گے اور اس زندگی کا سلسلہ ختم ہو جائے گا ولقمر قدر حَتَّىٰ دقل ارجون الْقَدِيمِ چاند اس کے لیے ہم نے منزل مقرر کر دی ہیں یہاں تک کہ ان سے گزرتا ہوا وہ پھر کھجور کی سوکھی شاہ کی طرح رہ جاتا ہے یعنی سورج اور چاند دونوں ہی نشانیاں ہیں ایک اپنے پورے ساز کے ساتھ طلوع ہوتا اور غروب ہوتا ہے اور ایک آہستہ آستہ بڑھتا ہے پھر پورا ہوتا ہے پھر آہستہ آہستہ گھٹتا ہے اور پھر غائب ہو جاتا ہے اور پھر دوبارہ سے نکلتا ہے یہ سب کچھ کس کے اختیار میں ہے صرف ایک اللہ کے نہ سورج کے بس میں یہ ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات دن پر سبقت لے جا سکتی ہے ہر چیز ڈسپلن میں رکھی گئی ہے ان سب پر ایک ہستی کا کنٹرول ہے وہ کلن فی فلکون سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں یعنی سب گردش بھی کر رہے ہیں ایک جگہ کھڑے نہیں اور اپنے اپنے دائرے میں ہے کوئی دوسرے کے ساتھ انٹرفیئرنس نہیں کر رہا کہیں ٹکراؤ نہیں ہے وہ آیر اللہ انحمۃ فلفل قل مش <الْمَشْحُون> ہو کے لیے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کر دیا اشارہ ہے نو السلام کی کشتی کی طرف اور پھر ان کے لیے ویسے ہی کشتیاں اور پیدا کی سواری کے لیے جن پر یہ سوار ہوتے ہیں ہم چاہیں تو ان کو غرب کر دیں کوئی ان کی فریاد سننے والا نہ ہو اور کسی طرح یہ بچائے نہ جا سکے یعنی این سمندر کے بیچ میں ایک کشتی جیسی چیز کے اوپر انسان کا سوار ہو کے دور دور کے فاصلے طے کرنا یہ حیران کن بات ہے جبکہ پانی خشکی کے مقابلے میں تین گنا زیادہ ہے اور اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی جہاز کنارے تک نہ پہنچے بے بسی کے عالم میں انسان آئے ان سمندر کے بیچ میں غرق ہو جائے لیکن اللہ سبحانہ و تعالی کی یہ رحمت ہے فرمایا بس ہماری رحمت ہی ہے جو انہیں پار لگاتی ہے اور ایک وقت خاص تک زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیتی ہے ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ بچوں اس انجام سے جو تمہارے آگے آ رہا ہے اور جو تمہارے پیچھے گزر چکا ہے یعنی جو تم سے پہلے قومیں دیکھ چکی شاید کہ تم پر رحم کیا جائے تو وہ سنی سنی کر جاتے ہیں ان دونوں چیزوں سے بے خوف انہیں فکر یہ نہیں کہ پیچھے کیا ہوا کہیں وہ دنیا میں نہ آ جائے اور پھر بڑے دن کے عذاب سے بھی ڈرتے نہیں ان کے سامنے ان کے رب کی آیات میں سے جو آیت بھی آتی ہے یہ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے یعنی کوئی بھی نشانی اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً جو انسانوں کی ہدایت کے لیے دکھاتا ہے ان یوژل چیزیں جو انسان کے نوٹس میں آتی ہیں یہ اس میں سے کسی بھی چیز پر توجہ نہیں کرتے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 یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قیامت کی دھمکی آخر کب پوری ہوگی یہ روز قیامت کی باتیں ہوتی ہیں آ کیوں نہیں جاتی بتاؤ اگر تم سچے ہو ہمیں ٹائم بتاؤ حالانکہ قیامت کو مانگنے والی چیز تو نہیں انسان کو زندگی مانگنی چاہیے موقع اور مہلت مانگنی چاہیے کہ وہ کچھ اچھے کام کر سکے نہ کہ موت مانگے اور قیامت اور فتنے اور فساد کی تمنا کرے دراصل یہ چیز چیز کی راہ تک رہے ہیں وہ بس ایک دھماکہ ہے جو یہ کا ایک انہیں اہم اس حالت میں دھر لے گا جب یہ اپنے دنیاوی معاملات میں جھگڑ رہے ہوں گے اس وقت یہ وسیع تک نہ کر سکیں گے یعنی قیامت اچانک آئے گی کہ یہ اپنے پیچھے کوئی بات کہ بھی نہ جا سکیں گے اور نہ اپنے گھروں کو پلٹ سکیں گے جو جہاں کہیں ہوگا وہیں پر ہی اس کا خاتمہ ہو جائے گا جیسے حادیث میں بھی آتا ہے کہ لوگ راستوں بازاروں میں چل رہے ہوں گے خرید و فروخت کر رہے ہوں گے اپنی مجلسوں میں بیٹھے بات چیت کر رہے گے کہ اتنے میرا ایک سور دیا جائے گا اور حد کہ ایک دکاندار کپڑا پھیلا کے بیٹھا ہوگا کہ اسے واپس لپیٹنے کی بھی فرصت نہیں ہوگی کہ قیامت آ جائے گی کیونکہ سور پھونکنے کے لیے حضرت اسرافیل جو ہیں وہ اللہ کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں کہ کس وقت حکم ہو اور فوری طور پر وہ اس کی تعمیل کر دے جیسا کہ احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے سور پھونکنے والے فرشتے کی تیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سور پھونکنے والے فرشتے کو جب سے یہ ذمہ داری دی گئی ہے وہ تب سے تیار حالت میں اپنی آنکھیں عرش کی طرف لگائے ہوئے ہے اس بات سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں حکم ملنے سے پیشتر اس کی نگاہ ادھر ادھر نہ ہو جائے گویا اس کی آنکھیں دو روشن ستارے ہیں یعنی مسلسل ایک ہی طرف دیکھ رہا ہے کہ کب اللہ تعالیٰ کا حکم ہو اور وہ اپنا کام کر دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کیسے خوش و خرم رہ سکتا ہوں ادھر سور پھونکنے والا فرشتہ اپنے منہ میں سور لے چکا ہے اس نے اپنی پیشانی جھکا دی ہے اپنا کان لگا دیا ہے اب وہ نف یعنی پھونکے جانے کے حکم کا انتظار کر رہا ہے مسلمانوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس پریشانی میں کیا کہیں آپ نے فرمایا یہ کہو اللہ ہمیں کافی ہے وہ بہترین کار ساز ہے ہم نے اپنے رب پر توقل کیا ہے پھر ایک سور پھونکا جائے گا اور یکا یک اپنے رب کی حضور پیش ہونے کے لیے اپنی قبروں سے نکل پڑیں گے گھبرا کر کہیں گے ارے یہ کس نے ہماری خوابگاہ سے ہمیں اٹھا دیا ایک سور وہ ہوگا جب پھونکا جائے گا تو ہر چیز ختم ہو جائے گی جتنے بھی لوگ زندہ ہے انسان جانور وغیرہ سب ختم ہو جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا ان کو اسی حالت میں رکھے گا پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو تمام لوگ جہاں کہیں مرے پڑے تھے وہاں سے دوبارہ اٹھ جائیں گے اور اللہ کی حضور حاضر ہوں گے یہ وہی چیز ہے جس کا خدا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں کی بات سچی تھی یعنی یہ سب کچھ اچانک نہیں ہوا اس کی تفصیلات سب اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اور رسولوں کے ذریعے لوگوں کو بتا دی تھی انہوں نے اگر اس کو نہیں مانا نہیں جانا اور نہیں حق مانا تو پھر یہ ان کی اپنی غلطی ہے انکانت اللہ نت اللہ وہ بس ایک ہی زور کی آواز ہوگی اور سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے یعنی کوئی بھی کہیں چھپ نہ سکے گا اس دن کیا کہا جائے گا آج کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا کن تم تَعْمَلُونَ اور تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے عمل تم کرتے رہے یعنی جو کر کے آئے ہو وہی تمہارے سامنے ہے حاضر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 یعنی ہر خواہش پوری ہونے کے ساتھ ساتھ امن کا پیغام سلامتی کا پیغام یعنی یہ ایسی نعمت اور ایسی دولت ہوگی جو ہر خوشی میں کئی بنا زیادہ اضافہ کر دے گی یعنی انسان کے لیے صرف کھانا پینے کی خوشی کی بات نہیں ہوتی صرف اچھا لباس ہی خوشیاں نہیں دیتا بلکہ جس سے انسان کو محبت ہو اس کی طرف سے ایک چھوٹا سا پیغام بھی انسان کے لیے سب سے بڑھ کر خوشی کا باعث ہوتا ہے اہل جنت کی خوشحالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آواز دینے والا آواز دے گا اے جنت والو تمہارے لیے یہ طے ہو گیا کہ تم صحت مند گے کبھی بیمار نہ ہوگے تم زندہ رہو گے کبھی موت نہ آئے گی تم جوان رہو گے کبھی بوڑھے نہ ہوگے تم خوشحال رہو گے کبھی مصیبت نہ آئے گی تم پر تو یہ جن لوگوں کو اللہ سے محبت ہے اس کی طرف سے جب سلام آئے گا تو ان کے دل ٹھنڈے ہو جائیں گے اور اے مجرموں آج تم چھٹ کر الگ ہو جاؤ دنیا میں تو تم اکٹھے رہتے تھے ایک گھر میں تھے ایک معاشرے میں تھے ساتھ ساتھ تھے اٹھتے بیٹھتے کلیگ سے آپس میں بہن بھائی تھے رشتہ دار تھے لیکن آج سب اپنے اپنے مقام پر جیسے جس کے عمل ویسی اس کی جگہ آدم کے بچوں کیا میں نے تم کو ہدایت نہ کی تھی کہ شیطان کی بندگی نہ کرو یعنی شیطان کی اطاعت نہ کرو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور میری ہی بندگی کرو یہ سیدھا راستہ ہے مگر اس کے باوجود اس نے تم میں سے گروہ کثیر کو گمراہ کر دیا کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے کیونکہ شیطان انسان کا دشمن ہے اور اس کا کام بھی یہی ہے کہ مسلسل انسان کو ورغلاتا رہے اور اس نے اللہ سبحان کے سامنے اس بات کا اقرار کیا تھا کہ میں مرتے دم تک انسان کو بہکاؤں گا جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان نے اللہ عز و جلہ سے کہا مجھے تیری عزت اور جلال کی قسم میں تیرے بندوں کو اس وقت تک گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کے جسم میں روح رہے گی یعنی موت کے وقت تک تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم جب تک وہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں بھی انہیں معاف کرتا رہوں گا تو اس میں ہوپ ہے ہم سب کے لیے یہ وہی جہنم ہے جس سے تم کو ڈرایا جاتا رہا جو کفر تم دنیا میں کرتے رہے ہو اس کی پاداش میں اب اس کا ایندھن بنو آج ہم ان کے منہ بند کیا دیتے ہیں ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ یہ دنیا میں کیا کمائی کرتے رہے ہیں یعنی مجرم لوگ جب اپنے جرم کا اقرار نہیں کریں گے یا جھوٹ بولیں گے اور کہیں گے ہم نے کوئی غلط کام کیا ہی نہیں تو ان کے منہ کو بند کر دیا جائے گا یا اسی طرح وہ لوگ جنہوں نے تھوڑے بہت کوئی اچھے کام کیے ہوں گے اور زیادہ برے کام کیے ہوں گے وہ بھی اپنی نیکیوں کا چرچا کرنا شروع کر دیں گے تو ان کا منہ بند کر کے ان کے ہاتھوں کو پاؤں کو جسم کو کھالوں کو بولنے کے لیے کہا جائے گا اور وہ ان کے خلاف گواہی دیں گے جسے احادیث میں تفصیل آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب تم لوگ پیش ہوگے تو تمہارے منہ پہ مہر لگا دی جائے گی اور سب سے پہلے جو چیز بولے گی وہ ران اور ہتیلی ہوگی یعنی ہاتھ بولیں گے انسان کے قیامت کے دن ایک شخص آئے گا اور کہے گا اے میرے رب میں تجھ پر تیری کتابوں پر تیرے رسولوں پر ایمان لایا اور میں نے نماز پڑھی اس سے جس قدر ہوگا اپنی نیکی کی تعریف کرے گا پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہم ابھی تیرے خلاف گواہ بھیجتے ہیں پھر اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اس کی ران گوشت ہڈیوں سے کہا جائے گا بولو پھر اس کی رگ اس کا گوشت اس کی ہڈیاں اس کے امال کی گواہی دیتے ہوئے بولیں گی وَلَوْنَ فستبق فأنا ہم چاہے تو ان کی آنکھیں مون دیں یعنی دنیا میں بھی ہم ان کو پکڑ سکتے ہیں ان کے ان گناہوں کی وجہ سے پھر یہ راستے کی طرف لپک کر دیکھیں کہاں سے انہیں راستہ سجھائی دے گا یعنی ہم نے ان کو مہلت دی ہوئی تو یہ سمجھتے ہیں کہ سب اچھا کر رہے ہیں ہم چاہیں تو انہیں ان کی جگہ پر اسی طرح مسخ کر کے رکھ دیں کہ یہ نہ آگے چل سکے نہ پیچھے پلٹ سکے سوف الخلق پھر انسان کو اللہ سبحان و دنیا میں اس کی کمزوریوں کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ دیکھو کس طرح دنیا میں یہ تم اپنے آپ سے بے بس ہو جاتے ہو جس شخص کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کی ساخت کو ہم الٹ دیتے ہیں یعنی وہ بالکل بچوں جیسی حرکتیں کرنے لگتا ہے اور جس کمزوری کی حالت میں وہ زندگی کا آغاز کرتا ہے اسی کمزوری کی طرف پھر وہ اختتام پر پلٹ جاتا ہے اور اس چیز کو انسان کوشش کے باوجود بھی کنٹرول نہیں کر سکتا ہم نے اس نبی کو شعر نہیں سکھایا اور نہ شاعری اس کو زیب دیتی ہے یہ تو ایک نصیحت ہے اور صاف پڑھی جانے والی کتاب تاکہ ہر اس شخص کو خبردار کر دے جو زندہ ہو یعنی جس کا دل زندہ ہو جو سوچنے سمجھنے والا ہو جو غور کرتا ہو جو نصیحت سنتا ہو اور جو کچھ کرنے کی تمنا رکھتا ہو رہے وہ لوگ جن کے دل مردہ اور جو سن کے ٹس سے مس نہیں ہوتے ان کے لیے پھر کچھ فائدہ نہیں اور انکار کرنے والوں پر حجت قائم ہو جائے کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے مویشی پیدا کیے ہیں اور اب یہ ان کے مالک ہیں یعنی اون، بےڑ بکریاں گائے وغیرہ ہم نے انہیں اس طرح ان کے بس میں کر دیا ہے کہ ان میں سے کسی پر یہ سوار ہوتے کسی کا یہ گوشت کھاتے اور ان کے اندر ان کے لیے طرح طرح کے فوائد اور مشروبات ہیں یعنی دودھ اور دودھ سے پھر بائی پروڈکٹس اس کے مزید چیزیں جو بنتی ہیں اور جو اس سے استفادہ کرتے ہیں افلاش کرون پھر کیا یہ شکر گزار نہیں ہوتے یعنی بنایا ہم نے ان کے لیے سب کچھ دیا ہم نے ان کو یہ چلتی پھرتی فیکٹریاں ان کی ملکیت میں لیکن شکر یہ کسی اور کا ادا کرتے ہیں یہ شکر ادا ہی نہیں کرتے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو ایک لکوا کھاتا ہے یہ ایک پانی کا گھونٹ پیتا ہے اور پھر اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے یہ اللَّهِ <يُنصرون> سب کچھ ہوتے ہوئے انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے خدا بنا لیے اور یہ امید رکھتے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے گی یعنی وہ ان کے کام آئیں گے وہ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے بلکہ یہ لوگ الٹے ان کے لیے حاضر باش لشکر بنے ہوئے یعنی ان کو تو خود جا کر ان کو سنبھالنا اور دیکھنا ہوتا ہے انہیں یعنی بتوں کی صفائی ستھرائی اور ان کی جگہ کو ریپلیس کرنا یا ان کو کچھ پہنانا اتارنا یہ تو سارے خود ان کی خدمتگار گار ہیں نہ کہ وہ ان کے مددگار اچھا جو باتیں یہ بنا رہے ہیں وہ تدھر رنجیدہ نہ کریں ان کی چھپی اور کھلی سب باتوں کو ہم جانتے ہیں اوللمسانا خلقنا خسیم و مبین کیا انسان دیکھتا نہیں کہ ہم نے اسے لطفے سے پیدا کیا جو نیکی ڈائے سے نظر بھی نہیں آتا اور پھر وہ سر جھگڑالی بن کے کھڑا ہو گیا اب وہ ہم پہ مثالیں چسپا کرتا ہے یعنی جب اللہ نے اس کو بولنے سننے والا بنایا تو اس نے اپنی زبان اور اپنی صلاحیتیں اللہ کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دی اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے کہ وہ کس حال سے اٹھا کہتا ہے کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جب کہ یہ بوسیدہ ہو چکی ہوگی اس سے کہو انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے اسے پہلی بار پیدا کیا اور وہ تخلیق کا ہر کام جانتا ہے یہ تمہیں نظر نہیں آتا زمین آسمان میں طرح طرح کے انسان انسانوں کی مختلف شکلیں جانور حیوانات چرند پرند پھول پتے کیا کچھ اس نے نہیں بنایا کیا اس کے لیے مشکل ہے کہ وہ تمہیں دوبارہ اٹھائے وہی جس نے تمہارے لیے ہرے بھرے درخت سے آگ پیدا کر دی اور تم اس سے اپنے چھولے روشن کرتے ہو پہلے زمانے میں ماچس وغیرہ نہیں ہوتی تھی پتھروں کو ٹکرا کے اور درختوں کی ٹہنیوں کو ایک دوسرے پہ مار کے آگ لگائی جاتی تھی تو اس کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کرتے ہیں کہ حیران کون چیز ہے کہ ایسے درخت پیدا کر دیے کہ جن سے تم آگ نکالتے ہو کیا وہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اس پہ قادر نہیں کہ ان جیسوں کو پیدا کر سکے کیوں نہیں جبکہ وہ ماہر خلاق ہے انما امرح ادا ارادہ کن فون وہ تو جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا کام بس یہ ہے کہ اس حکم دے کے ہو جاؤ اور وہ ہو جاتی ہے ملکو تو کل شی ان وہ الجاؤن پاک ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا مکمل اقتدار ہے اور اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو یعنی سب کی واپسی اسی کی طرف ہے